ران مبارک کے بالائی حصے پر حجامہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ران مبارک کے بالائی حصے پر ہڈی میں درد کی وجہ سے حجامہ لگوایا